بسم اللہ الرحمن السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین و سلاۃ وسلم علیہ سید اب المرسلین وباد آج سر اس کی تجوید اور قرأ کے حوالے سے ہمارا درس ہے اعوذ من بسم اللہ الرحمن وی و پہلی آیت جو ہے اس میں سوسائٹی میں پاتی ہیں ایک تو اس پر لوگ قلقلہ کرتے ہیں وا پڑھتے ہیں اور دوسرا وود کو صحیح نہیں پڑھتے کیونکہ وود کے بعد با ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا تو اس کا صحیح جو پڑھنے کا طریقہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے آپ سنیں اور انشاءاللہ اس کو پریکٹس کریں و لیا واب دوسری آیت میں ہے فلموری ای اب یہاں بھی فا اور لام اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے را جو ہے اس کے نیچے کیونکہ زیر آ رہی ہے تو اس کو اسی انداز سے ہم نے پڑھنا ہے فلموری ای تی قد باریک کر کے قد دال پر قلقلہ ہوگا اب دیکھیں قد ہن ہے جب اس کو سٹاپ کیا جائے گا تو ایک جو ہے زبر ختم ہو جائے گی وہ حا بن جائے گا پھر اس کے بعد ہے فل مغی اب یہاں پھر وہی لام ہے فل مغی سین کی آواز نہ نکلے سوت کی آواز نکلے ف اصور نہ بی نہ صحیح طریقے سے پڑا جائے گا اور رو کو موٹا پڑنا ہے مشکل عمل ہے اس کی پریکٹس چاہیے ف اصور نہ بی پر قلقلہ لازم ہے فَوَسَطُونَ بِهِ کوم اب یہاں تو جو ہے اس کے اوپر قلقلہ ہے ہے فَوَسَطُونَ بِهِ کو میم کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا جم نہیں پڑھنا جم آل ا نون پر گننا اگلے نون پر اخفا ان سی اور دال پر قلقلہ آ گیا و نون پر غنہ ہے الیک ل شہید یہی یہ بھی قلقلہ صحیح کرنا ہے اور ہا کو صحیح پڑھنا ہے وہ انہو نون پر غنہ آیا لہ بل خیری اور کے نیچے زیر ہے تو پتلا کر کے پڑھا جائے گا لہو بل خیری اب ہاں جو ہے اسے بھی صحیح پڑھیں پڑھے لشدید افلا علم نہیں پڑھنا یعنی کل یہاں پر قلقلہ کی آواز نہ آئے افلا بو سیرا میں فی القبور بو سیر یعنی عین پر کل نہیں ہوگا میں فی القبور وحسلم فیصد یہاں <سلام> بھی ہا اور سعود کا کمبینیشن ہے اسے بڑے احتیاط سے پڑے تاکہ دونوں مخارج ادا ہوں اور اس کے بعد انہ اب یہاں ہے اخفا میم ساکن جسے اخفا شفوی بھی کہتے ہیں میم پر جزم آ جائے اور اس کے بعد آ جائے با تو آپ نے یہاں پر اخفا میم ساکن کرنا ہے یعنی میم کو ساکن کرنا ہے لیکن بہت خفیف اندازے کے کہ با اور میم کی آواز مل جائے اور اس کو ناک کی طرف ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے یہ اصول ہے میم پر جزم اور آگے با آئے گا بہت سارے مقامات پر آتا ہے تو آپ نے اس انداز سے پڑھنا ہے انہ بل لخوبیر اور آ کو پتلا پڑا جائے گا انب اللہ خبیر اب ہم اس کی قرآد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دیات فل مورتی کود ہے فل می روتی سوبح فن بی نو فی جما لولی کل وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لدید افلال بر مفیل کبوس مفیسدر انبی ملخبی اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمدللہ اللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ